اللہ و مولانا محمد وبارک وسلم جی آج تاخیر ہو گئی ماجرہ چاہتے ہیں ہم کچھ ضروری کام سے کہیں جانا تھا تو وقت پر حاضر نہ ہو سکے تقریباً ایک گھنٹہ ہم تاخیر جائے ہیں انشاء اللہ اعلیٰ جل جلال درس سے قرآن ہوگا تمام بئی توجہ سے سماپت فرمائیں الحمد للہ سید من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلط الله علیکم علیکا یا نبی اللہ ولا علی کا صحاب یا نور الله یا یا پال ٹاک پر موجود تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا نک بیلکس پر بھی بنا لیں اور تاکہ وہاں پر بھی آپ کی حاضری ہو سکے سترواں سپارہ ہے سورت المبیا ہے آیت نمبر بیالیس ارتالیس اور چوالیس کی کلاوت کر رہا ہوں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کنز ایمان تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری قوم لگہبانی کرتا ہے رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے مو پھیرے ہیں املہم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِينَا لَا يَسْتَبِعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے یاری افلا من من بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے یہ تین آیات مقدسہ ہیں جن کی ہم نے تلاوت کا شرط حاصل کیا ہے میرا پاپردگار عز و جل ان آیات مقدسان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہ کرتا ہے رحمان سے یعنی اس کے عذاب سے کون تمہیں بچاتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں یعنی جب ایسا ہے تو انہیں عذاب الہی کا کیا خوف ہو اور وہ اپنی حفاظت کرنے والے کو کیا پہچانے کیا ان کے کچھ خدا ہیں یعنی اللہ کے سوا ان کے خیال میں کیا کوئی اور خدا بھی ہے جو ان کو رب سے بچاتے ہیں یعنی اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہے اور اگر وہ اپنے بتوں کی نسبت کے اعتقاد رکھتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے یعنی اپنے پوجنے والوں کو کیا بچا سکیں گے وہ اپنی جانوں کو جو ہے ان کو بھی نہیں بچا سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو اللہ فرماتا ہے بلکہ ہم نے ان کو یعنی کفار کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا یعنی دنیا میں انہیں نعمت و مہلت دی یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی اور وہ اس سے اور مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو یعنی کفرستان کی زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے آ رہے ہیں یعنی روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے اور حدود اسلام بڑھ رہی ہیں اور سرزمین کفر گٹتی چلی آ رہی ہیں اور حوالی مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جاتا ہے کیا مشرقین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ربرت حاصل نہیں کرتے تو کیا یہ غالب ہوں گے یعنی جن کے قبضے سے زمین و مبدم نکلتی جا رہی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو بفضل ہی بفضل الہی فتح و فتح پا رہے ہیں اور ان کے مقبودات دم بدم بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالی ضلع جل جلالہ نے ان کافروں کو جنجوڑ دیا اور ان کے سامنے یہ ارشاد فرما دیا اور اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا انہیں درس دیا باطل بتوں کو جن کو وہ خدا سمجھے ہوئے تھے ان کی اللہ تعالی نے رد فرمایا یاد رکھیے تقریباً ایک ہزار صدی ہجری تک ایسا ہی تھا کہ جب تک مسلمان فنون حرب میں ترقی کرتے رہے اور علم و دانش کی تحقیقات میں مصروف رہے اور عیش کوشی اور رقص و سرور کی محفلیں سجانے اور طوائف الملوکی سے دور رہے تو مسلمانوں کو غلبہ رہا لیکن جب وہ ایک دوسرے سے اقتدار کی چھینا جبتی میں مشغول ہو گئے اور وحدت ملی, وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ان کی دانش نگاہیں ویران اور عشرت کدے آباد ہو گئے اور وہ اپنی سلطنت کے ٹکڑوں کو دوسرے مسلمان حاکموں سے بچانے کے لیے اسلام دشمنوں سے مدد حاصل کرنے لگے تو پھر وہ دنیا میں مغلوب اور محکوم ہوتے گئے اسپین آپس کی اسی رکی بانا چھینا جپٹی سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور ا uh...